الحمد لله وكفاه الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونسروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العزيم ربشراہلی رب ومری رب گزشتہ جمعہ میں ذکر کیا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ رحمت للعالمین ہونے کا تو اس میں تعارف کروایا گیا تھا آپ کا کہ آپ رسول بھی ہیں آپ نبی بھی ہیں اللہ زین رسول النبی العمی اللہ جدون مختوبن فطورات ونجیل رسول بھی اور نبی بھی ہیں. یہ دو الگ حیثیتیں ہیں ہر رسول نبی ہوتا ہے ہر نبی رسول نہیں ہوتا نبی کی حیثیت وائز کیسی ہوتی ہے وہ یاد دہانی اور تذکیر کرواتا ہے جب کہ رسول فیصلہ کن مقام لے آتا ہے نبی کی کوئی مانے نہ مانے اس کا حساب قیامت کے دن ہوگا لیکن رسول کو نہ ماننے والوں کا فیصلہ اسی دنیا پہ کیا جاتا ہے یعنی نبی کو رد کر کے کوئی قوم ان کا انکار کر کے ان کی دعوت کا انکار کر کے وہ چلتی رہ سکتی ہے جبکہ رسول اللہ کی عدالت ہوتا ہے باقاعدہ اس میں پھر فیصلہ ہو جاتا ہے اور اس قوم کو جیسا کہ اللہ نے قرآن حکیم میں جگہ جگہ ان قوموں کا ذکر کیا جنہوں نے رسول کو کی دعوت کا انکار کیا انہوں نے تو پھر اس قوم کو حذاب آیا سیلاب کی صورت میں باد سرسر کی صورت میں زلزلوں کی صورت میں اور اللہ پاک نے ایک اصول بیان کیا کہ کاتا اللہ اگلے بننا اناور یہ بات طے کر دی گئی ہے کہ میں اور میرا رسول غالب آ کر رہیں گے یعنی پھر وہ قوم رہے گی نہیں رسول رہے گا سوائے اس قوم کے یعنی قریش کے مکے والوں کے کہ ان کے لیے عذاب کی صورت اللہ پاک نے ما فوق الفطرت نہیں زلزلے اور ہوا کی صورت میں نہیں سیلاب کی صورت میں نہیں چونکہ رسول کو غلبہ حاصل ہو چکا تھا اس سے پہلے کسی رسول کو اس طرح غلبہ حاصل نہیں ہوا اپنے دشمن پر ایک ریاست بن گئی تو اللہ پاک نے ان سے فرمایا کہ دیکھو یہ جو تمہارے سامنے ہیں مکے والے تمہارے عزیز ہیں تمہارا باپ ہو سکتا ہے بھائی ہو سکتا ہے مامو ہو سکتا ہے چچا ہو سکتا ہے تمہاری رشتے دار سسر ہو سکتا ہے داماد ہو سکتا ہے لیکن یہ کوئی قبائلی جنگ نہیں ہے کہ آدمی یہ کہہ کہ تم کمپرومائز کر لو چلو رہنے دو کیا زمین کی خاطر تم اپنے بھائی کو قتل کرو گے اس قسم کا ایسا نہیں ہے تم اللہ کے عذاب کی صورت ہو جو کسی کا لحاظ نہیں کرتی کاتل تم نے ان سے قتال کرنا ہے اللہ کا عذاب بن کر جو کسی کا رشتہ دار نہیں ہوتا یہ وہ بات ہے جو عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے بڑی اچھی طرح سمجھتے تھے لہذا جب مشورہ ہوا بدر کے قیدیوں کے معاملے میں تو انہوں نے بالکل وہی رائے دی جو اللہ کی سنت ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ ایسا کریں کہ ہمارے عزیزوں کو ہمارے حوالے کر دیں مجھے میرا ماموں دے دیں علی کو ان کا بھائی دے دیں حمزہ کو ان کا بھائی دے دیں ہم اپنے عزیزوں کے گلے اپنی تلوار سے کاٹیں تاکہ دشمن ہم سے مایوس ہو جائے کہ جب انہوں نے اپنے رشتہ داروں کا کوئی لحاظ نہیں کیا تو ہمارا نہیں کریں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں چھوڑ دیں ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو قبول کر لی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے لیکن پھر ایک روایت کے مطابق حضور نے خود فرمایا اللہ پاک نے فرمایا مَا قَانَ لِنَبِيِّنَ يَقُونَ لَهُ اسْرَى نبی قیدی نہیں پالتے پھرتے حَتَّى يُسْخِنَ فِي الْأَرْضِ جب تک کہ وہ کفر کی کمر نہ توڑ دی اور اس کا خمیازہ پھر سال بعد آپ نے غزوے بہت میں دیکھ لیے تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کا عذاب اتنے قریب آ کر ٹلا ہے کہ جتنا یہ سامنے والا ببول کا یا کیکر کا درخت ہے اگر وہ نازل ہو جاتا تو سوائے عمر کے کوئی نہ بچتا کیونکہ ان کی رائے وہی تھی قاتلوہم عزب ہم اللہ بیک ونسر قم عالہ قوم سدھور قومنین میں انہیں ہلاک کر دوں تو اس میں تمہارے سینوں کی ٹھنڈک نہیں ہوگی تمہارے ہاتھوں مارے جائیں گے تو تمہارے سینے صاف ہوں گے جو زیادہ انہوں نے تمہارے ساتھ کی ہوئی خیر اس تعارف کے بعد جو نبی امی امی میں نے ارض کیا تھا کہ اہل کتاب کے بالمقابل اصطلاح آتی ہے وہ لوگ جن کے اندر آسمانی کتابوں اور صحیفوں کا ایک سلسلہ چلا ہے وہ اہل کتاب اور وہ قوم بنی اسماعیل جن کے اندر پہلے نبی اسماعیل علیہ السلام ہے اور پھر کوئی نبی نہیں پھر محمد رسول اللہ صلام اللہ اس درمیان کے عرصے کو انہیں امی کہتے تھے امی کا معنی یہ تھا کہ ان کے پاس آسمانی کتاب کوئی نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے مگر اس کی وجہ سے ان کی قوم کا نام امی نہیں پڑا بلکہ ان کی قوم کا نام امی تھا ان میں سے اللہ پاک نے ایک نبی چنا ان میں سے ایک فرد جیسے پورے پاکستان میں سے ایک بندان پڑھ بھی پاکستانی ہے پروفیسر بھی پاکستانی ہے امی نہ رسول امین ہم وہ ہستی جس نے امیین میں رسول اٹھا کھڑا کیا انہی میں سے امی تو مکے میں مکہ تو ام قرآ تھا وہ تو ہر زمانے میں بستیوں کی ماں رہا ہے بستیاں وہاں سے فیڈ ہوتی رہی ہیں وہ تجارت کا مرکز تھا مکے والے پڑھنا لکھنا جانتے تھے لیکن آسمانی کتاب نہیں تھی اس لیے امی تھی امیین میں سے ایک بندہ امی تھا ان پہ ایک کتاب نازل ہوئی اللہ نا اس سے پہلے آپ کو کتاب تلاوت, کیا کرتے تھے اور تلاوت کا لفظ ہمیشہ مذہبی کتاب کے لیے آتے کوئی نہیں کہتا میں سب رنگس تلاوت کر رہا تھا کوئی نہیں کہتا میں شہاب نامہ یا ابن صفی کی کوئی ناول تلاوت کر رہا تھا تلا یتلو جو ہے وہ ہمیشہ مذہبی کتاب کے لیے استعمال ہوتا اس کے بعد تعارف کروایا کہ وہ رسول کرے گا کیا یا جو دونوں مکتوباً وہ تدبر القرآن یا تفہیم القرآن کھول کے دیکھیں گے تو اس میں آپ کو سارا لکھا وہ مل جائے گا کہ کیا کیا نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آج بھی موجود ہیں یعنی اتنی گڑبڑ کرنے کے باوجود تفسیر میں وہ ڈنڈی مارتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے لیکن آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو وہ پتا چلتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعارف کروایا جا یا مرحوم بالمعروف لهم عنهم ان کے بوجھ ہٹا دے گا جو سزا کے طور پہ ان پہ رکھے گئے جتنی نافرمانی کرتے تھے اللہ پاک شریعت کو سخت کرتے چلے جاتے والر وال اللہ تھی کا اور وہ بیڑیاں اور توف جو ان کے گلے میں ڈال دیے گئے تھے یہ کسی چیز یا تو اپنے عہدے کی اہمیت کے لیے انسان کسی پہ پابندی لگاتا ہے اللہ نے شریعت بنائی ہے تو اپنی خدائی ثابت کی ہے کہ میں خدا ہوں جو ڈوز اینڈ ڈونٹس مقرر نہیں کرتا وہ الہ نہیں ہو سکتا ریفارمر ہو سکتا ہے سے ہو سکتا ہے اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے الہوں نے کوئی شریعت بنائی ہے ام لاہم شراقا شرام شریعت اصل میں الہ کی الوحیت کا ثبوت ہے اسی لیے اللہ پاک جو اپنے حدیں مقرر کی ہیں کہ میں دیکھوں کون اگر میرا احترام ہے تو میری حد کو کوئی نہیں چھوئے چھو گا کوئی حملہ نہیں کرے گا اور بار بار کا تل کا دیکھو یہ اللہ کی حد ہے جس کو آپ کیا کہتے ہیں ریڈ لائن کراس کرو گے مارے جاؤ گے کہا کہ تم انسان ہو تمہارے لیے میں نے کافی فاصلہ چھوڑ دیا گراؤنڈ رکھا ہے تمہارے لیے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ریڈ لائن ہے تم مسلمان رہ کر ان کو کراس نہیں کر سکتے کرو گے تو پھر انجام بھگتو گے تو ہر مذہب میں ایسا ہوتا ہے مذہب جب بھی بگڑے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا اس کی تعلیمات ختم ہو گئے تھیں تعلیمات اپنی جگہ پہ موجود تھیں لیکن ان کے گرد ہاشی اور ردے اتنے چڑھا دیے گئے تھے کہ وہ دب گئی تھی غیر اہم ہو گئی تھی اور جو دوسروں نے اس پہ ردے چڑھائے تھے وہ اہم ہو گئے وہ تارف بن گئے تھے لیکن آپ نے کسی بادشاہ کا محل دیکھا ہے نہیں دیکھا باہر باؤنڈری دیکھیے آپ کہتے ہیں یہ کسر المشرف اندر جا کے دیکھا وہ باؤنڈری اس کا تعارف ہے اس کا مین گیٹ اس کا تعارف ہے باہر جو کھڑے چوکی دار وہ اس کا تعارف اسی طرح غالباً اکبر کے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک لائن کھینچی اور اس نے کہا کہ اس کو چھوئے بغیر کوئی چھوٹا کر کے دکھائے اس لائن کو ٹچ نہ کرے اور اسے چھوٹا کر دے تو ملہ دو پیازا یہ ملہ کا جو لفظ ہے یہ کوئی قابل نفرت نہیں یہ باقاعدہ جس طرح آپ کے یہاں ڈاکٹر ہے پروفیسر ہے اسی طرح کا ایک ڈگری ہے ملہ علی کاری بہت بڑے فقی گزرے ملہ کا لفظ بڑا عزت کا لفظ ہے یہ مولوی سے اوپر جس مولوی فاضل آپ کہتے ہیں ڈگری ہے آج کل تو آپ کسی کو مولوی کہیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے میں نے ایک جگہ وہ لکھ دیا فیس بک پہ مولوی جمیل صاحب تو لوگوں نے مولانا جمیل صاحب آپ نے کیوں نکالنا تارک جمیل صاحب تو مولوی فاضل ایک ڈگری ہے ملا دو پیازا بہت بڑا عالم بندہ تھا اس کے لطیفے لوگوں نے بنائے ہیں ان کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے ان کی توہین کرنے کے لیے جیسے ایار کی کہانیاں یہ ایار کون ہے امر ابن الس رضی اللہ عنہ کی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے این میم رے اور واو یہ عامر ہے واؤ اس میں لکھا جاتا پڑھنے میں نہیں آتا اور این کے اوپر زبر ہے میم ساکن ہے آمر ابن العاص جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی کے ساتھ تھے ان کے مشیر تھے ان کے کمانڈر ان چیف تھے اور وہ سالس مقرر ہوئے تھے ان کی طرف سے اور حضرت ابو مساشری رضی اللہ تعالی سالس مقرر ہوئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی اس میں چونکہ وہ تھے عمر ابن العاص کی طرف سے بڑے بڑے درباروں میں سفارتکاری کرتے تھے یہ سفارتکاری ایک فن ہے تو انہوں نے ڈیفیٹ کر دیا حضرت اب شری رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہا گیا کہ آپ ان کو مقرر مت کریں یہ نیک بندے ہیں لیکن سیدھے کریے جب وہ چل رہا تھا مائدہ وہ کہا جی جس چیز پہ سب کا اتفاق ہوگا وہ لکھی جائے گی اب جو لکھنے کی باری آئی تو چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو مدینے والی بیعت تھی اس پہ سارے راضی نہیں تھے تو وہ لکھی نہیں گئی جب لکھی نہیں گئی اور ان کے مقرر کردہ سفارتکار نے تسلیم کر لیا کہ وہ متفق علیہ نہیں ہے تو وہ وائیڈ ہو گئی یہ تھی سفارتکاری وہ جو مدینے کی بیعت لی گئی تھی اس تحقیم کے بعد وہ متنازع ہوگی دستخط کیے ہاں یہ چونکہ اس پہ اتفاق نہیں لہٰذا یہ نہیں لکھی جائے گی معاذے کا ایسا نہیں بنے گی تو اس پہ امر ابن جب اردو میں آپ اسے پڑھتے ہیں تو وہ کیا بنتا ہے لوگ کیا کہتے ہیں امرو یار کی کہانیاں یہ اصل میں توہین امر ابن اللہ تعالیٰ اور ہمارے یہاں جو لوگ قابض ہیں ہمارے نظام تعلیم پہ جو ایک خاص کمیونٹی یہ اس اس نے چلایا یہ میڈیا ہمیشہ ان کے ہاتھ میں رہا خیر کہا گیا کہ وہ جو اسر اور اغلال ہیں اب مولوی ہے ایک وہ اپنا مقام کیسے واضح کرے گا وہ ایسی قانون سازی کرے گا کہ بندے اس کے پاس آئیں وہ چینلائز کرے گا دین کو اس طرح کہ ہر بندہ اس پل کے نیچے سے لازمن گزرے تو میرا مقام بنے گا نا بائی پاس کر جائے گا تو پھر مولوی نہ نہ ہوا اس لیے ہم نے کوشش کی کہ جی کوئی دوسرا قرآن کی تفسیر نہ کرے کوئی اسے پڑھ نہ سکے فلاں نہ کرے پہلے بائ علوم حاصل کرو اس کے بعد اس کے نزدیک جاؤ یہ ہم میں نہیں ہندوؤں کے اندر بھی جو ان کا مقدس اسکرپچر ہے اس تک ان کی رسائی نہیں تھی یہ باقاعدہ برہمن کی میراث برہمن ہی مولوی بنے گا اس کا ترجمہ نہیں کرنے دیا انہوں نے. یہ ترجمہ ہوا ہے تو لوگوں کی ہوئی ہے. شاہ ولی اللہ ایکسوی کی یہ امت کم از کم پاکو ہند والے ان کے مقروض ہیں جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر عوام تک پہنچانا ہے تو اسے عوام کی زبان میں منتقل کرنا ہے ورنہ یہ چومیں گے عمل کیسے کریں گے عمل تو مولوی کے کال پر کریں گے لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا اس کا فارسی میں ترجمہ کیا جائے ان پر فتوے لگے کفر کے کافر اور مرتد کہا گیا انہ. کہ اللہ کا کلام اور بندہ اس کا ترجمہ کر لے پھر اللہ کا کلام تو نہ ہوا ان پر قاتلانہ حملے ہوئے تین یہ ان کے خانوادے کا کارنامہ ہے پھر ان کے بیٹے نے اس کو اردو میں ٹرانسفر کیا پھر ان کے پوتے نے یہ سلسلہ وہاں سے چلا ہندو میں اب جب اسکریپچر اس تک پہنچ ہوئی ہے ان کے اپنے لوگوں کی اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا پھر تو جو مذہب بنایا ہوا تھا برہمن نے وہ نکلا نہیں ان کے اصل اسکریپچر اس کے اندر اس لیے آج ہاتھ باندھ کے سٹیج پہ کھڑے ہو کے ڈاکٹر زاکر نائک ان کے کپڑے اتارتا کہ دیکھو تمہارے اپنے ویدوں میں یہ ہے ویدوں میں گائے حرام ہے کہ اس کے کھانے کا ذکر موجود ہے تمہارے یہاں تو وہ جو مولویوں نے اپنی اہمیت جیسے کوئی دم داڑھ کو درد ہوتا ہے تو کہ جی دم کریں ہاں دم کرنے والا کہتا ہے جی کوئی چیز چھوڑو کوئی چیز چھوڑو تم وہ آپ پکڑے رکھو وہ پڑتا رہتا ہے پھر وہ کیل ٹونکتا ہے کہتا اب کوئی چیز چھوڑ وہ کہتا جی میں امرود نہیں کھاؤں گا موٹا گوشت نہیں کھاؤں گا یہ کیا ہے اللہ نے کیا فرمایا کہ جو چیز اللہ نے حلال کیے تم حرام کیوں کرتے ہو نہیں طبیعت ویسے دل نہیں ہے نہ کھاؤ لیکن جب تم نام لے کے اسے حرام کرتے ہو کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا تو تم ایک نئی شریعت لے کر آئے ہو جس میں وہ چیز آرام ہے اور اس نے تم سے وہ کام کروا لیا داڑھ جس دین کو نبی نے داڑ شہید کروا کے دیا ہے تم اپنی داڑ کے درد کے لیے ہو یار اس کو شریعت پہ حملہ کیوں کرتے ہو نکلوا دو اس کو جی زندگی بھر یہ نہیں کھانا ما تو ما لکھ وہ کیوں حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے الال کیا یہ وہ چیزیں تھی جو آستا آستہ چل کے دین بن گئی تھی تو بات چلی تھی ملہ دو پیاز کی انہوں نے وہ جو اکبر کی ماری ہوئی لکیر تھی اس کے ساتھ ایک بڑی لکیر مار دی اور کہا کہ جناب اب آپ کسی بچے کو بھی بلا کے پوچھ لیجئے کہ چھوٹی لکیر کون سی چھوٹی ہو گئی نا کیوں چھوٹی ہوئی اس لیے کہ اس کے ساتھ بڑی نے آ کے اس کو چھوٹا کر دیا جب تک وہ اکیلی تھی وہی آلینال آل تھی اگر اس کے ساتھ چھوٹی لکیر ڈالی جاتی تو وہ بڑی ہو جاتی دین کے ساتھ یہ مذاق ہوا ہے کہ لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین شریعت بہت آسان ہے چونکہ یہ قیامت تک کے لیے تھی لہٰذا اس میں فلیکسیبلٹی رکھی گئی ہے آپ حمام کے لیے جو جوتا لے کر آتے ہیں وہ نو نمبر کا ہوتا ہے کہ نہیں دس نمبر کا کیونکہ سارے گھر میں اس کو استعمال کرنا ہے تو اس میں اتنی گنجائش ہونی چاہیے کہ سب کا پاؤں اس میں آئے یہ شریعت صدیوں تک تھی ہزاروں سالوں تک تھی اور اللہ کو تو پتا تھا نا یہ جو کچھ نیا آنا ہے جو چیزیں دریافت ہونی ہے جو ایجاد ہونی ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے ہر زمانے میں ان کی امت کا کلپ دکھایا ہے کہ یہ اب یہ فلاں زمانے میں یہ ہوگا آپ کی امت یہ ہوگا آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے مکے کے اندر نہروں کی طرح رستے بن جائیں گے اب صحابہ ایمان لے آئے حالانکہ وہ مکاب کو پتہ اس کے پتھر اس کے, اس کے پہاڑ اس کے رستے کیسے بنیں گے کوئی پتہ نہیں نبی نے کہہ دیا ایسے بنیں گے لیکن آج آپ ایریل ویو دیکھیے مکے کا تو وہ رستے آپ کو بالکل خاص کر رات کو جب لائٹیں چل رہی ہوتی ہیں پتہ چلتا رہیں. ننگے پاؤں اوٹ چرانے والے بکھرے بالوں والے عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے ریس لگائیں گے یہ فلاں ٹاور یہ فلاں ٹاور یہ فلاں ٹاور صحابہ ایمان لے آج ہم نے دیکھ لی تو اللہ نے اس دین کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی رکھی مولوی یہ سمجھتا ہے کہ یہ دین صرف میرے دور کے لیے نہیں یہ ہر زمانے کے لیے آپ اپنے زمانے میں اپنا کام کریں اور جائیں دین کو تنگ مت کریں شریعت نے بڑی چاند چیزیں رکھی ہیں مسلمان اور کافر ہونے کے لیے حدیث جبریل میں جبرائیل انسانی شکل میں آئے ہیں کافر یہ کہتے تھے کہ فرشتہ ہمارے سامنے کیوں نہیں آتا اللہ پاک نے فرمایا دیکھو پہلی تو یہ بات کہ اگر ہم برائے راست تمہیں فرشتہ دکھا دیں تو ایمان بالغیب کا تقاضا ختم ہو گیا پھر تو تم کیا تمہاری نا پر فوراً عذاب آنا چاہیے تمہیں چھوٹی اس ملی ہوئی ہے کہ تمہیں نظر کوئی نہیں آ رہا لہٰذا ہم تمہیں چھوٹ دے رہے ہیں کہ کوئی اند... انہوں نے کون سا دیکھا دوسری بات فرشتہ ہم بھیجے بھی تو وہ اپنی شکل میں آئے تو تم سارے مر جاؤ تمہارے جی پھٹ جائیں تم دیکھ نہیں سا... حضور بے ہوش ہو گئے جب جبرائیل اپنی اصل شکل میں نظر آئے اپنے فرمایا پورا آسمان جبرائیل سے مشرق سے مغرب تک جبرائیل ہی جبرائل تھا فرشتہ سامنے آئے تم تحمل نہیں کر سکتے مر جاؤ تم لہٰذا ہم اسے انسان کی شکل میں بھیجے تو تم کہو گے انسان ہے پھر بھی تمہیں نبی نے بتانا ہے کہ یہ فرشتہ تھا پھر بھی تمہیں ایمان نبی کے قول پر لانا پڑے گا جب جبرائیل آئے مکالما ہوا وہ چلے گئے آپ نے فرمایا لوٹاؤ اس کو جو گیا سارے نکلے بات تو آپ کو مرسیڈیز تو تھی نہیں کہ بیٹھ کے نکل گیا ڈھونڈا کہیں نہیں ملا کہا اللہ کے کہ رسول چلا گیا آپ نے فرمایا جبرائیل تھا جہاں سے آیا تھا وہیں چلا گیا وہ جبرائیل تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے تو پھر بھی اعتبار کس پر ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر جبرائیل وہاں بیٹھے ہوئے وہ تعارف بھی کروا دیتے کہ میں جبرائیل ہوں انسانی شکل میں آیا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق بھی کر دیتے اس کے باوجود جبرائیل کی کہی ہوئی باتیں جب تک حضور اون نہ کریں ہمارے لیے دین نہیں ہے ہمارے امیڈیٹ انچارج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے دستخط ہوں گے تو شریعت کا وہ چیک ویلڈ ہوگا جبرائیل کے دستخطوں سے ہمارے لیے ویلڈ نہیں اس لیے جبرائیل نے حضور سے سوال کر کے حضور کے دہنے مبارک سے آپ کی مبارک زبان سے ہمیں وہ دین سکھوایا تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے کہ ایمان کیا حجور نے پھر وہ بیان کی انتو منا بلاہ و ملائے کہتے وی و رسل ولیومر واس بادل موت و قدر خیر و شرح من اللہ تعالیٰ قدر خیر ہی و شر نیکی اور بدی کرنے کی قدرت اللہ کی طرف سے ہے کوئی دوسرا خدا نہیں یہ سات آرٹیکلز ہیں ان پر جو ایمان لے آتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے وہ مومن ہے ان کا انکار کرے گا تو کافر ہوگا اکبر یعنی اسلام اچھا اسلام کے بارے میں بتائیے آپ نے کلمے کے بار نماز روزہ زکوۃ اور اس کے ساتھ بیان کر دیا جو ان پر عمل کرتا ہے وہ مسلمان ایمان کا مظہر یہ امان ہے پانچ بس اتنی ساری بات ہے اس کے بعد پھر جو تفصیلات ہمیں ملتی ہیں ہمارے عقائد کی کتابوں میں وہ بعد میں لوگوں کے مختلف وسوسے سے مختلف جب دین نکلا وہاں سے اور پھر یہاں پہنچا یونان والوں میں تو وہاں پھر بال کی کھال اتارنے کی کوشش کی گئی ان کا جواب دیا گیا لیکن اللہ کے بندو تمہاری اصل وہی چیزیں ہیں جو حدیث جبرائیل میں بیان کی گئی وہ جو تفصیلات یونانیوں کے فلسفوں کے جواب میں پیش کی گئی ہیں وہ مجبوری تھی وہ مجبوری تھی اب لوگوں سے تقاضا کرنا کہ لازمن اس کو بھی جزو بناؤ یہ انصاف نہیں جب ایک بندے کو اعتبار ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر تو بات ختم ہو گئی ہے. جنہیں نہیں اعتبار تو انہوں نے سوال کیے ان کو جواب دیے گئے لیکن جس بندے کا پہلے معاملے میں ہی لیکن ایک بندہ اپیل کر دیتا اپنے کیس کو ایک بندہ مان لیتا ہے فیصلے کو اپیل نہیں کرتا سیشن میں فیصلہ ہوتا ہے وہ اسی کو مان لیتا ہے ہائی کورٹ میں اپیل ہی نہیں کرتا اس کے مطابق وہ زمین کسی کو دے دیتا یہ لویا بات جب تک تم آئی کورٹ میں فیصلہ نہ کروا جب تک سپریم کورٹ میں نہ کروا پھر جب تک ریویو پٹیشن نہ ہو تب تک تم نہیں مان سکتے یہ پورا پراسس تمہارا بھائی جو اس کو چیلنج کر رہا ہے وہ پراسس اس کے لئے ہے جو مان گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اس کے لیے مزید چیزوں کی تلاش نہیں ان کا ایمان اسی طرح جترہ صحابہ کا تھا خیر تو وہ جو اغلال تھے جو دنج... تو مولوی صاحب نے اپنا مقام بنانے کے لیے پھر باقاعدہ اس کی قانون سازی کی وہ اغلال تھے ان کے یہاں ان کی کتابیں پڑھیں بڑی تفصیلات یعنی ان کے یہاں جو فقہ آج بھی موجود ہے یہود کے ہاں انتہائی تفصیلی ہے باقاعدہ وہ قوم تو ویسے بھی بال کی کھال اتارنے والی ہے قرآن نے ان کی فطرت بتائی ہے کہ اپنے نبی کو کہتے تھے اللہ دکھا دو اند. تو کہا کہ وہ ہٹا دے گا وہ نبی وہ ساری چیزیں بالکل آسان دین کر دے گا زنجیریں کاٹ دے گا بیڑیاں کاٹ دے گا بوجھ ہٹا دے گا الحفی یا تو سما ہی وسطت ہوگی اس کی آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندے نے یہ کہا کہ جی میں مسلمان تو ہو جاتا ہوں آداب کی دعوت میرے دل کو لگی ہے واقعی تو ایک بڑی چیز ہے لیکن میں شراب نہیں چھوڑ سکتا یہ آپ آگے ہو جائیں کہ چار چار پانچ پانچ آدمیوں کی جگہ پیچھے آپ آگے ہو جائیں انہوں نے کہا جی میں شراب نہیں چھوڑ سکتا جیسے جاپانی نے کہا میں جاپان گیا تو ان کہا کہ اگر خنزیر حلال ہو جائے تو میں اسلام قبول کر لوں گا وہ لوگ ویسے بھی مسلمان ہیں صرف کلمہ نہیں پڑھا ہوا انہوں یعنی جو مسلمانوں سے مطلوب ہے نا قرآن میں کہا کہ مومن ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے, ہیں ایسے ہوتے ہیں وہ لوگ 70-80% وہ ان میں آبادی ایسی ہے بلکہ بہت زیادہ ہے صفائی جو اسلام مانگتا ہے وہ ان کے اندر ہے ان کے یہاں کوئی کسی کا حق کھاتا نہیں ہمارے یہاں دیتا کوئی نہیں ان کے یہاں کوئی ایسا واقعہ ہو جائے کہ فلاں پیسے کھا گئے ٹی وی پہ وہ ٹکر چلتا ہے بندے کو لا کے انٹرویو کرتے لو, پیسے کھا جاپانی ہو کے پیسے کھا گے. چیز ملے گی رستے میں کہیں نہیں اٹھائے گا وہاں سے اونچی جگہ آپ کی چیز کو گر گئی اب نیچے مت دیکھیں وہ اوپر کہیں آپ کو ملے گی اسی جگہ سے اٹھا کے وہ اوپر رکھ دیتے گھر لے کر نہیں جاتا اس کے کام کی چیز نہیں ہے اسی طرح اس کو پیک کرے گا چاہے وہ واشنگ مشین ہے, چاہے فریج ہے چاہے ٹیپر کاٹر ہے چاہے وی سی آر ہے سڑک کے کنارے ایک مخصوص جگہ وہاں لا کے رکھ دے گا کوئی جس کی ضرورت ہوگی وہ لے جائے گا گومی, گومی وہ جو کچرے کا ہوتا ہے ان کے یہاں کچرا اندر ہی رکھتے ہیں وہ لوگ اپنے کچن میں یہ کالے جو لفافے ہوتے ہیں بڑے والے بلدیا والے وہ بھر کے منہ بند کر کے رکھ دیتے ہیں اس طرف وہ لے کر جاتے ہیں منگل کو پار سامنے والی جو لائن ہے وہ پیر کو لے کر جاتے ہیں دن مقرر ہیں ان کے. تو تین چار بنڈل اکٹھے ہو گئے تھے ہماری مسجد میں ایس اکسا جو جاپان میں سینٹرل جاپان میں ہے تو میں نے جو نازم تھے وہاں کے ہمارے سراج کمر بھائی کراچی سے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ نے ادھر رکھا ہوا ہے وہ پار سامنے آج گاڑی آئے گی تو یہاں سے اٹھا کے ادھر رکھ دیں وہ لے دیں گے کیا مسئلہ ہے سڑک ہی کراس کرنی ہے, نا؟ یہاں ایسا نہیں ہوتا کا تقاضی ہے کہ آپ کا کچرا دن اٹھایا جائے آپ اس دن باہر جاپانی پر عمل کیا انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوتا یہاں اس طرح وہ بھی اٹھا کے ادھر ادھر کچرا ایسا نہیں بس جس جی دن ہمارا دن ہے ہم نے اس دن اٹھانا اور انہیں پتا ہے کہ اتنا ہمارے یہاں کچرا ہوتا ہے وہ گاڑی آتی ہے اور اٹھا کے لے جاتی سفائی کا اہتمام ہے آپ یقین جانے میں نے وہاں بہت ٹرینیں یعنی تقریباً بیس ہزار ٹرینیں تو ٹوکیو میں چلتی ہیں تین تین منٹ کے وقفے سے آتی ہے اتنے ہمارے جہاز صاف نہیں ہوتے جتنی ان کی ٹرین میں جائیں تو احساس ہوتا ہے انسان کو سکون محسوس ہوتا ہے صاف ستھرے ہیں میں نے وہاں کسی ٹرین میں سگرٹ کا ٹوٹا نیچے پڑا ہونے دیکھا سموکنگ زون ہے میں نے دیکھا برف باری ہو رہی ہے مری سے میں کوئی ستر کلومیٹر دور رہتا ہوں میں نے پہلی برف باری وہاں دیکھی آپ اندازہ کریں یعنی مری دیکھی نہیں تھی تو وہ کھڑا ہے سگریٹ پی رہا ہے بوڑھا سا جاپانی تھا وہاں وہ باہر بنا ہوا تھا سموکنگ زون تو وہ وہاں کھڑا پی رہا ہے پورا کر کے برف گر رہی ہے پورا کر کے سگریٹ وہاں پھینکے کے آپ اپنے جہاز میں بیٹھتے ہیں نو سموکنگ زون ہے نہیں پی ڈٹ کے پیتے ہیں یا نہیں پیتے منع کرو لڑائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہم قوم ایسی بگڑی ہوئی ہیں کہ نئی قوم ہو اٹھے ان بنیادوں پہ کوئی ہمارے بچے پڑھ کے انسان بنے تو بنے ہمیں کوئی انسان نہیں بنا سکتا گاڑی میں کوئی بات نہیں کرتا یہ وہ چیزیں ولہزین جو لغ سے اراض کرتے ہیں وہ جاپانی کرتے ہیں. ہم تو بیٹھ پکوڑے بیچ رہے بندہ مگر پتہ چلتا کہ ملک کا وزیر اعظم اور اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ فلاں عائدہ کیا جائے کہ نہ کیا جائے آپ کے ساتھ اسی کینٹین میں انڈین بھی بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنے مسئلے یہاں کے ڈسکس کرتے ہیں فار مین سخت ہے روٹی اچھی نہیں ہے فلاں ڈینگ ہے وہ کبھی سیاست ڈسکس ہمارے یہاں اتنی پیاس ہے سیاست کی کہ وہ جناب کپڑے پھٹے ہوئے پاؤں میں جوتا نہیں ہے لیکن وہ اعظم کا فیصلہ کر رہا ہے کہ وہ اور اس میں ہماری اس گفتگو کا کوئی اثر کوئی نہیں ان پہ کیا اثر ہو سکتا ہے نتیجہ کیا کہ ہم ٹائم لغو میں ضائع کرتے ہیں زبان لغو میں ضائع کرتے ہیں یہ ٹائم اصل ہمارا سرمایا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک شخص کو اگر اللہ پاک سونا بنانے کا فارمولہ سمجھا دے تو کیا وہ سونا بنائے گا یا اس وقت کو گوبر تھاپنے میں استعمال کرے گا یعنی آپ سونا بنا لیں یا گوبر تھاپ لیں تو کہا کہ بتاؤ کہ وہ بندہ کون سا یعنی اس چھوڑو کس مذہب سے اس کا تعلق ہے ایک بندے کو یہ پتا ہے کہ میں سونا بنا سکتا ہوں وقت ہے اس کے پاس گوبر کا بھی ڈیر لگا ہوا تو بتاؤ کہ وہ گوبر تھاپے گا یا سونا بنائے گا سارے حواری سرکار اس کا دماغ خراب ہے گوبر تھاپے گا وہ سونا بنائے گا کہا کہ یہ زبان سونا بنانے کی فیکٹری ہے سے تم گوبر بھی تھاپ سکتے ہو بدبودار گفتگو بھی کر سکتے ہو اور سونا بھی بنا سکتے ہو یا سبحان اللہ یا الحمد صحابہ نے کہا اللہ کے کہ رسول ہم تو بڑے غریب ہیں آپ کہتے ہیں جب صبح اٹھتا ہے بندہ تو تین سو ساٹھ صدقے اس پر واجب ہو جاتے ہیں تو ہم تو غریب ہیں آپ نے فرمایا سبحان اللہ صدقہ الحمد للہ صدقہ اللہ اکبر صدقہ ہے اور تمہارا اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا صدقہ ہے رستے سے پتھر اٹھا لینا صدقہ ہے یہ صدقہ صرف پیسہ نہیں وہ یا سو رہے ہوتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں دو ہی کام ہوتے ہیں پیک ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے سینڈوچ جیسے بنا ہوتا ہے کھڑے ہیں وہ اور کھڑے لائن میں سو رہے ہیں بیٹھے ہیں پڑھ رہے ہیں وہاں اگر کوئی بات کرے اونچی تو سارے دیکھتے ہیں بندہ جنگل سے آیا ہے گاڑی میں آپ بات کریں اونچی سارے چوں کے یہ کدھر سے آگیا تو ساری مسلمانی ان میں موجود ہے کلمے کی دیر تو کہا کہ کاش کے اسلام میں حرام نہ ہوتا ہم مسلمان ہو گئے ہوتے ہے اسلام کی تعلیم انہیں پسند ہے وہ تو عمل کر رہے ہیں اس پہ اور وہ یہ سارا کچھ ثواب کے لیے نہیں کر رہے ان کی عادت ہو گئی ہے وہ ہیومن بینگ کے طور پہ کرتے کہ انسان کو ایسا ہونا چاہیے وہ صفائی کا خیال مسلمان کے دونوں میں اتنے مربع جنت ملے گی ہمارا تو اس کے ساتھ ہی ہے نا وہ اس لیے نہیں کرتے وہ کہتے کہ انسان انسان ہے وہ باقی مخلوق میں ممیز ہونا چاہیے ممتاز ہونا چاہیے نمایاں ہونا چاہیے وہ بھی اگر حیوانوں والی حرکتیں کرے گا تو ہمارے یہاں تو مثال دیتے کتا بھی بیٹھتا تو دم مار کے بیٹھتا جگہ صاف کر کے بیٹھتا تو انسان ہے تو وہ عصر اور وہ اغلال جو ہم نے اپنی اتھارٹی کے لیے سختیاں کی تاکہ جو ہمارے پاس تھوڑی بہت نیکی ہے اس کو اتنا اس کی ہم نے قیمت ڈالی داڑھی کی پانچے اوپر کرنے کی امامے کی کہ اس کی قیمت پونڈوں میں یورو میں اور دوسروں کے بڑے بڑے فرائض بھی افغانی میں پاکستانی کرنسی میں فلاں صدقہ کرتا ہے خراب تو کیا ہو داڑھی تو نہیں نا اس کی تب کہ عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ہماری ایک عزیزہ تھی یہی میری مسجد میں انہوں نے جمعہ پڑھایا تو بیان کرتے ہیں کہ اس کو پیٹ کی تکلیف تھی زیادہ شور مچایا تو ہم نے لیا اور اس آغا خان ہاسپٹل لے گئے تو لفٹ میں ہم جب سوار ہوئے تو اتنی دیر میں وہ دوڑاتے ہوئے لے کر آئے اسٹریچر اس پہ کچھ جلی خاتون تھی سب کچھ اس کا گوشت بھی اوپر سے جلد گوشت نظر آتا جلد ختم ہو گئی تھی تو وہ چپ چپی لیٹی ہوئی تھی اسی طرح تو وہ لے کر گئے تو انہوں نے چوتھے فلور پہ اترنا تھا یا دوسرے فلور پہ ہم نے اوپر جانا تھا تو جب وہ نکل گیا ان کا سٹریچر تو میں نے اپنی عزیزہ سے کہا جس نے شور مچائے ہوا تھا کہ اللہ کی بندی تو نے اس کا حال دیکھا وہ پوری جل گئی گوشت نکلا اس کا مگر وہ شور نہیں مچا رہی اور تو نے پوری لفٹ اٹھائی ہوئی ہے کہ لگی تو او کیڑا ٹیڈے چیڑ وہ جلی ہے نا کون سا پیٹ کا درد ہے اسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ نیکیاں ایسی ہیں کہ اگر ہمارے اندر سو عیب بھی ہیں تو بھی ہمارا پلہ بھاری ہے اس لیے کہ میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے میرے پانچے اوپر ہیں بے شک جوتی دوسرے کی اٹھا کے لے جاؤں میں لیکن پانچے تو اوپر ہیں نا یہ بڑی نیکی اس سے نیچے ہوتے تو نماز بھی نہ ہوتی اللہ کی لانت ہوتی فلاں ہوتا ڈھی ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بندے نے کہا کہ جی میں مسلمان ہو جاتا ہوں دعوت بڑی پرزور ہے لیکن شراب میری عادت ہے گٹی میں پڑی ہے اور جس طرح ہمارے یہاں مائیں اپنی جان چھڑانے کے لیے بچوں کو سلانے کے لیے افیم دیتی ہیں نا اور آج وہ افیمی ہو جائے یعنی جس وقت اس کا ڈیویلپ ہو رہا ہے دماغ تو اما افیم دے کے سلاتی ہے اس کے سیلز مار دی افیم یہ کام کرتا ہے اب بچہ بڑا تو ہو جاتا ہے مگر پھر بغیر دماغ کے ہی بڑا ہوتا ہے دیات میں بڑا رواج ہے ماں اپنے چونکہ وہ ڈیپر تو ہوتا نہیں یہ پوتڑا گیلا ہوتا ہے تو بچہ شور مچاتا ہے ماں کی نیند خراب ہوتی ہے وہ افیم دے دیتی ہے صبح تک بے شک وہ گند میں برارے بچہ ہلتا نہیں وہ آدی ہو جاتا اس چیز کا وہ باقاعدہ برانڈی دیا کرتی تھی اپنے بچے کو سلانے کے یہ جس کو کہتا ہے نا فلاں گٹی میں پڑا ہوا گٹی کے طور پہ شراب دیتی تھی نے کہا جی یہ تو ہماری گٹی میں پڑی ہوئی ہے تو چھوٹتی نہیں ہے مسلمان میں ہو جاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیعت کو کر دی اس نے شرط رکھی شراب نہیں چھوڑوں گا علامہ بدر عالم میرٹھی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے فاضل دیوبند نے اپنی ترجمان سننا میں ٹائٹل انہوں نے دیا ہے کہ شرط فاسد پہ بھی ایمان قبول ہے اللہ کے رسول کو بندوں کی اتنی قدر تھی کہ شرک سے باز آ جائے تو پہ آ جائے آپ نے بیعت لے لی اور فرمایا ایمان چھڑا لے گا ایمان شراب چھڑا لے گا ابھی اب سے شراب کا نشہ ہے نا جب ایمان کا نشہ غالب آئے گا تو شراب چھوٹ جائے گا اور چھوڑ دی اس کی ایک بندے نے کہا کہ جی اللہ کے رسول میں جہاد پہ بیعت کرتا ہوں مگر جہاد اربوں میں میں کروں گا یہ روم والوں سے اور دوسری قوموں سے میں نہیں کروں گا عربوں میں اگر جہاد ہوگا تو میں کروں گا آپ نے بیعت لے لی فرمایا ایمان کی غیرت کرا لے گی اور وہ بندہ میدان جنگ میں شہید ہوا بھائی دیکھو آپ کے سامنے مال کیا ہے مارکیٹ کیا ہے آپ جاتے ہیں جب بازار میں تو بڑا آئیڈیا لے کر جاتے ہیں کہ میں اس قسم کی سبزی لے کر آؤں گا مگر آپ لاتے وہی ہیں جو دکان پہ ہوتی ہے اسی میں سے بہترین چنتے ہیں کھیت میں جا کے پودوں سے نہیں اتارتے آپ بنڈیاں آئیڈیل ہمارا اپنی جگہ ہے لیکن ہم صحابہ کے زمانے میں نہیں جا سکتے جو سامنے مارکیٹ میں انہی میں اچھے اور برے کا فیصلہ کرنا ہے ہم نے عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس کے قصے پڑھ کے اپنی اولاد کے کپڑے جو لوگ اتارتے ہیں بجا... وہ یہ کوئی اچھی بات نہیں عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس اپنے زمانے کے انہی کے صحابہ کے واقعات کے ساتھ وہ ٹیلی کرتے ہیں اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ آئیڈ اپنی جگہ درست ہے لیکن سامنے کیا اس وقت نیٹ کی موجودگی میں آپ کسی مولوی کی تقریر کے لیے بھی کلپ کھولتے ہیں ساتھ ڈھیر سارا گند آ جاتا ہے ایمان ہو تو رکتا ورنہ کلک کر لیتا ہے بند اتنی ایکسیس ہے برائی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا صحابہ سے فرمایا کہ آج تم جس دور میں ہو اس میں اگر تم دس فیصد چھوڑ دو تو ہلاک ہو جاؤ لیکن ایک وقت میری امت پر آئے گا کہ وہ دس فیصد کر لیں تو کامیاب ہو جائیں گے تو صحابہ نے تعجب کا اظہار کیا اللہ کا رسول یہ کیسے آپ نے فرمایا ظال کا مین قلت المان و الفتن اس لیے کہ ایمان کمزور ہوں گے فتنے زیادہ ہوں گے میرا رب ان کے ایمان کا زیادہ ریٹ لگائے گا کتنے کمزور ایمان کے ساتھ اتنے فتنوں کا مقابلہ کر رہا ہے آپ کو پتا وہ جو ٹیل اینڈر ہوتے ہیں آخر میں آتے ہیں جو دو تین وکٹیں بالر ہوتے ہیں وہ ان بالر کا بنا رہا نا رن سارے بلے بلے کرتے ہیں نہیں وہ پچاس ساٹھ بنا لیں تو بریکنگ نیوز آتی ہے اور آپ کے پہلے والے پچاس ساٹھ پہ آؤٹ ہو جائیں تو تو کرتے ہیں لوگ ہم ٹیل اینڈرز ہیں ایمان کمزور ہیں خود ایمان پہ بڑے حملے ہیں بڑے سوالات اٹھائے گئے ہیں ہم بلائنڈ فیتھ رکھتے ہیں جو سنا اس پر ایمان لایا سمے نہ وہ سوال اٹھاتے ہیں اور لوگ گھبرا جاتے ہیں سوال اس طرح اٹھایا جاتا ہے ایک سمجھنے کے لیے اٹھاتا ہے ایک اعتراض کے لیے اٹھاتا ہے سوال ایک ہی ہوتا ہے سوال ایک ہی ہوتا اس کی قسمیں ہوتی ہیں بندہ آیا عبداللہ تعالی کے پاس کہنے لگا کہ کیا قاتل کے لیے توبہ ہے قاتل کے لیے توبہ ہے اگر وہ زندگی میں توبہ کر لے اور دیت والے راضی ہو جائیں تو ٹھیک ہے اگر وہ دیت پہ راضی نہ بھی ہوں وہ لٹک بھی جائے مگر اس نے توبہ نہ کیو تو اللہ کی سزا باقی ہے یہ تو جو دنیا میں اس نے کیا ہے معاشرے کے دفاع کے لیے معاشرے کے بچاؤ کے لیے معاشرے کی زندگی کے لیے اس سے لیا گیا ہے بندہ اس نے اللہ کا مارا ہوا ابھی اس کے یہاں جا کے اس نے حساب دینا ہے. یہ تو جن کا بھائی مارا تھا جن کا بیٹا مارا تھا یہ ان کا حساب ہے اللہ کا جو بندہ مارا وہ وہاں ہوگا تو توبہ صدقے دل سے کر لے تو قبول ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا نہیں آپ نے آیت پڑھی قرآن کی اس کے سامنے سورک کی وہ میں وغضب بندہ چلا گیا صحابہ نے پوچھا کہ حضرت قاتل کی توبہ تو ہے اگر توبہ کرے مرنے سے پہلے مشرق بھی توبہ کرے تو توبہ قبول ہو جاتی آپ نے کیوں اس کو کہا کہ توبہ نہیں آپ نے فرمایا وہ, وہ مجھ سے قتل کی اجازت لینے آیا تھا ئی نہیں شرارت الغذب اس کی آنکھوں میں غضب کے شرار اٹھ رہے تھے آنکھوں میں ندامت نہیں تھی اس کا مطلب ہے اس نے ابھی قتل کیا نہیں تھا پہلے فتوا پوچھنے آیا تھا پریم کہ اگر توبہ ہے تو میں قتل کر کے توبہ کر لوں گا میں نے کسی کی جان بچائی ہے یہ ہوتا ہے کہ سوال کرنے والا سوال کر کس نیت سے رہا ہے سوال اٹھائے جاتے ہیں ان حالات میں ہمارے بچوں کا نماز پڑھنا بہت بڑی نیکی ہے آج کے میں ہمیشہ لکھتا ہوں کہ کوئی وقت آئے گا صرف یہ مان لینا کہ اللہ ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں یہ بہت بڑی نیکی ہوگی یہ وہ زمانہ ہوگا جس میں حضور نے فرمائے اس بندے کے نامہ میں سوائے کلمے کے کچھ نہیں لکھا ہوگا پھر وہ کلمہ پلڑے پہ رکھا جائے گا اس کے سارے گناہوں کو جھکا دے گا